اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر تیرہ حضرت ابو حمزہ یعنی انسی بن مالک اللہ کے رسول سلم کے خاد میں خاد میں رسول خادم خاص انسونے مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مینو احادو کم حتہ لا مینو احادو کم ہتہ مایو ہی لا یو مینو احادو کم سے خطاب کسے گا یعنی تم اور اللہ رسول جب کس کو خطاب کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے اور آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کون تھے صحابہ مہاجرین اور اعلی درجی کے مہاجر ہیں مجاہد ہیں صحابی ہیں سارے ولیوں کے ولی اللہ اصول ان کو فرماتے ہیں لا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا يحب بلے رکھی ہے ماں یو ہی بولے نفسی جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے تمام بھائیوں کے لیے پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے پسند کرو گے تب تم مومن بنو گے مومن بننے کے لئے نبی علیہ صلاف نے شرط رکھ دیا وہ اللہ تعالیٰ سوچو کیا لا مین و احادی تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائی کے لئے پسند نہ کرنے لگو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ جذبہ دوستو ہمارے اندر پیدا ہو جائے اب یہاں دو چیزیں ہیں نمبر ایک بعض روایتوں میں ہیں ہمارے اکھڑے ہو جائیں بھائی ہم, نماز, ہم گانا بہت پسند کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے سارے نوجوان کیا ہو جائے گانا پسند کرنے لگے اور حدیث میں کیا کرے لا یو منو حدکم لا یحب سرفرے ہیں ایسے ایک سرفرے نہیں ایک ڈھونڈتے ہیں آدار ملتے ہیں میدان میں آئے تب تجربہ ہوگا کیسے کیسے حجتباز سمجھ گئے نا اپنے چرائم کو نسوس کو یحرفون ہر رفون القلیم کے تحت کیسی تبدیل کرتے ہیں اللہ کو معلوم تھا کہ ایسے بد نصیب بد وقت پیدا ہوں گے جو ایسا اعتراض کریں گے تحریف کریں اسی لیے اپنے نبی کے زبان مبارک سے ایک جملہ دوسری روایت بڑھ گیا الخ... ي... مایو ہب اچھائی پھلائی خیر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بھلائیاں اپنے دوستوں کے بھائیوں کے لیے پسند کرنے لگے ایک چیز تو یاد رکھیں اللہ دعا کرو یہاں ایک بڑی اور عجیب, عجیب چیز بتا دیں آپ لوگوں کو کہ ب... آ... ہمارے اصلاف نے عمل کیسے کیا امام تبرانی رحمتہ اللّہ علیہ موجب کبیر میں نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ الصلاف کے مجلس میں اس حدیث کو سنیں کیا لا من و حدم ہتبلی ما یوہب سے پر خاص ہوئی ہم لوگ جانے لگے ہم دو ساتھی تھے جن کا راستہ ایک ہی تھا ایک راستہ تھا ایک ہی راستے سے جا رہے تھے ہم دونوں آگے گئے تو ایک آدمی اپنا سامان روٹ راستے میں بیچ رہا تھا اور میرا ساتھی جو تھا اس کو اس سامان کی ضرورت تھی اس نے کہا بھائی یہ سامان مجھے چاہیے کتنے میں دوگے کا اشرا دعا کرو ایسا ایمان ہمارا بن جائے کتنا کا نہیں اشرون بیس کا دوگے وہ بیشنے والا سوچتا ہے کہ انسان ہی کیا ہے ہمیشہ کسٹمر کو درہ بڑھا کے بتاتے ہیں دس بتاہے ہیں تاکہ کم سے کم آٹھ سات میں ترادی ہو جائے اور یہ الٹی کھوپڑی والا مل گیا ہم کہتے ہیں دس اور وہ کہتا ہے ہےشرون سوچا چلو مل رہا ہے تو کیوں چھوڑے کیوں چھوڑے کہ اشرون پھر کہاں نہیں سلاسون عشرون نہیں کتنا تیس حیرت میں انسان پڑ گیا اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے کیسا کسٹمر سر ہمارے ہاں آ میں جتنا بتاتا اسے کھٹانے کے بجائے یہ بڑھاتا ہے پاگل ہے یہ کہاں ٹھیک ہے سلاح سن میں لے لو سامان دیکھا اٹھا کہتے نہیں اربعون چالیس میں میں خریدوں کا دینا ہے تو دو آخر میں کہاں ٹھیک کاٹھی کہا بھی کہتے میں نے اپنے ساتھی سے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا یار دس کچ دے رہا تھا بیچنے والا ویسے ہی پہلے کچھ بڑھا کر کے قیمت رکھتا ہے تم گٹا کر گٹاؤ گے تم بڑھاتے گے ارے دس کی بجائے چالیس تم نے دے دیا تمہارا دماغ خراب اور لوگ اکٹھا ہو گئے مارکیٹ میں زندگی میں مارکٹ کے لوگوں نے پہلا کسٹمر دیکھا جو دس سے لے کر کے نیچے کے بجائے ہو اوپر چالیس تک پہنچا کیا ہوا یہ دس کی چیز پچاس چالیس کو تو کہا میرا نا دماغ خراب ہے بے کوف اور پاگل ہوں بات اصل یہ ہے یہ ابھی ابھی اللہ کے رسول کے دستے مبارک سے بیت کر کے ہم لوگ آ رہے ہیں کہ اللہ رسول نے پوچھا فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی یہ بیچنے والا ہم کو ذرا کچھ دماغی توادن اس کا درست نہیں ہے یہ مال سستے میں بیچ رہا تھا اللہ کی قسم اگر یہ میرا مال ہوتا تو میں چالیس سے کم میں اس کو نہیں بیچتا اور ابھی میں نے اللہ کے رسول باعت کیا کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے کیا خیال ہے دنیا میں کوئی اس کی مثال پیش کر سکتا ہے ناممکنات میں سے اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عجیب سے مختصر بتاتے ہیں کہتے ہیں ایک دن کوئی بات ہوئی کسی کے سامنے والے غصہ آ گیا وہ آسین چڑھایا اور عبداللہ اللہ بن عباس کو برا بھلا گالیاں دینا شروع کیا تمہاری نسل ایسی ہے تمہاری ذات ایسی ہے تمہارا بڑا ہی گالیاں دے عبداللہ اللہ بن عباس لوگوں کہتے کہتے لوگوں ذرا دیکھو یہ ہم کو گالیاں دے رہا ہے ہم کو برا بھلا کہہ رہا ہے اللہ کی قسم ہمارے اندر تین ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر وہ چیزیں پائی جائیں وہ کبھی لانت ملامت گالی کا مستحق نہیں ہوتا وہ محبت کا مستحق ہوتا ہے اللہ اکبر لوگوں نے کہا کیا اب ذرا سنو نمبر ایک کہیں دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے یہاں بارش ہوتی ہے تو وہاں کی بارش سے ہمیں نہ ایک کترا پانی پینے کے لیے ملے گا اور نہ تو اور نہ تو وہاں کی پیداوار آئے گی لیکن میں اتنا ہی خوش ہوتا ہوں جیسے ہمارے مدینے میں بارش ہو کیوں پیارے نبی نے کہا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی نمبر دو اللہ کی قسم دنیا میں کہیں کوئی عدل و انصاف سے حکومت کرنے والا قاضی اور بادشاہ ہے تو میں ہمیشہ اس سے محبت کرتا ہوں دعا کرتا ہوں حالانکہ کبھی ہمیں اپنے جھگڑے یا کا کوئی کیس لے کر کے اس کے پاس نہیں جانا ہے نمبر تین میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے اگر کوئی ایک اچھا نکتہ کوئی اچھا پوائنٹس میرے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے تو قرآن بن کر کے وہیں دعا کرتا ہوں اللہ دنیا میں جتنے علماء ہیں سب کو یہ علم دے دے لا امن واحد حتہ یوحب علی ما یوحبو لینب سی اللہ تعالیٰ اس دعا کرو ہمارے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے یعنی ہمارے سب کے اندر بات کریں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی اسی پر اکتفا کرتے ہیں کم حتہ یوحبت ہی ماں یو حب لے سے ہی